زمین آٹو لیا یہ سرف کے سبق میں آ گئے سر کے سبق میں آ نہیں کی بحث وقا یقی کی نہیں کی بحث آج ان شاء گے وقا یقین سے نہیں کی بحث لا یقی لا یقیا لا یقین لا یقینا لا تکیا نے لا یقینا لا اور لا نکینا۔ لا نہ لا نے لا تیا ن لا کئی نہؤ کن نہ لنو قیا یقین لا یقن لا تقین لا اکیئن لا نکیئن لا کن لائ ک یہ اس طرح پھر حاضر کیسے آئے گی لا لاتیا لا تکو لاتی لاتیا لا تکینا مجھول کیسے آئے گا لاتو کا لاتو کیا لاتو کاتو لا لاتو کیا لاتو کئی گا تو یہ لا لاتو کا لاتویا لاتو كو لاتو لا تو كیا لاتو كئی نا اور اس طرح اس كا مجھول آ جائے گا سكیلا لات نہ لا لاتكن نہ لاتكن لاتكی نان لاتو كن نہ لاتو كیا نا تو لاتو كین نہ لاتو كیان لاتوئی نانے اور خفیفہ آ جائے گا لا لا لاتكن لا لاتین اور لاتو كن لاتو لا تو كین نا تو یہ اس طریقے سے یہ اس کی گردان جو ہے وہ ہو جائے گی اور اب اس میں فائل کی طرف آ جائیں تو اس میں فائل کیسے آئے گا واقعن واقیا نے واقع ان واقیا نے واقونا واقعاتن واقعاتان واقیاتن اس میں فائل ہے اور یہ کیا آ جائے گا موکی یون مرمی یون کی طرح موکی یون ٹھیک ہے نا مرمی یون بھی تھا نا موقی یون موقی موکی یونا موکی یاتن موکی یتان موقع یاتن مرمی یون مرمی یا مرمی, مرمی, مرمی یون مرمون سے موکی یون آ جائے گا اور پھر آ جائے گا موکی یتن موکی یتان موکی یا, یا, یا نا یہ اس طریقے سے ساری گردان چلے گی اب تالی ہم کر چکے ہیں تالی ہم کر چکے ہیں ساری تحریر واکن کیا تھا واقعی یون تھا تو یہ کیا ہو جائے گا واقعی رامین کی طرح جیسے رامین کے اندر ہم نے رامی یون تھا تو اسیں طرح یون تھا اور موکی یون اصل میں کیا تھا موقع یون تھا موقع یون مفع یون کی طرح واؤ اور یا ایک کلبے میں جمع ہو گئے ایک ساکن تھا تو واؤ کو یا کیا یا کا یا میں رام کر دیا ہو گیا پھر یا مشدد تھا آخر میں اس سے پہلے کسرہ کر دیا تو کیا بن گیا موقی یون بن گیا کوئی تالی لات آگے آ جائیں جی وجیہ اب یہ آ رہا لفیف مفروخ لفیف مکرون نہ یائی اور نہ واوی کی گردانے جو تھی نا کس کس سے سامع یس یس ماؤ اور باپ سامیہ یس ماؤ سے آ جی الف مفروق سامع سامیہ ماؤ سے لفیف مخروخ آ رہا ہے الوجو الوجو سم گھسنا یعنی سم گھسنا تو کیا آئے گا وجی وجیہ وجیا کی گردان کریں گے تو کیسے آئے گا جس کا تھا رضیا رضیا رضو رضیت رضیتا رزین تو یہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا وجی وجیا وجو وجیت وجیتا وجینا وجیتا وجیت وجیت وجیت وجیت وجیت وجی تو وجینا ٹھیک ہے اور اس کے مظاہرے کیسے آئے گا وجی یوجا ٹھیک ہے یوجا کی طرح تو یہ کیسے آئے گا جیسا کہ ہم نے وہ کر لیا تھا پیچھے جو ہے اس کے اندر سے یارزا یرزا ٹھیک ہے نا کی گردان کی تھی نا تو ویسے ہی گردان اس کی بھی ہے تو یو جا یو جا نے یو جا تو جا تو جانے یو جئینا تو تو ٹھیک ہے اور اس طریقے سے واجن مستر آتا ہے نیچے کی طرف آتے واجن اس میں فائل ہے واجن واجیا نے واجونا اور مجھول کیسے آئے گا وہ جی آجیا وا یو جا یو جاؤنا یو جائی نا جائیں اس چلتے جائیں گے اور موجی اس میں مفول کیا آئے گا موجی میں اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہوں موجی پوری گردان نہیں لکھی اب ساری وہ لکھیں گے آپ کے لیے سارا نے اتنی آسانی کر کے دے دی آپ کو یہ تو ساری چیزیں ہوئی ہیں بس زبان کے مطابق آپ نے چلتے جانا ہے اب صرف ایک ایک سیگا دیا ہوا انہوں نے ہر گردان سے شروع میں سے ایک سیگا دے دیا صرف صغیر بنا دیے نا گویا یہ ساری موجی یو موجو موجی یو نہ موجو موجی تم الم رومین ایجا ایجا ٹھیک ہے ایجا ایجیا ایجاج نا اچھا اور وہ کیا گا نہیں کیسے آئے گا اور اسی طرح اس کے مجھول بھی بنا لینا ہسیبا یاسیبو البلو نزدیک ہونا باب ہسیبہ یاسیبو ہاں کچھ دیکھیں نا وجیہ وجیہ بالکل رضیہ کی طرح دیکھیں نا اور رزیا ژا یوجا وہی ولی چل رہی ہے اس واجن اور وجیا وجیا وہی چل رہی ہے ولییا آپ نے بس وہ دیکھنا ہے کہ اس کی کردان کیسے ولی یہ بھی وہی چلے گا ولی ولییا ولی ولی تا ولینا یلی یلی یلیان یلون یلی یلی یلونا یہ وقع یقیس ہے وقا یقی جیسے کی ہے نا یقی وقا یقیس ہے یلی یلیان یلونا تری تری یالینا مجھول مولی یون یہ یون مولی یا نے مولی مولی یون مولی جان مولی یون مولی یاتونتون الام رمن لی یہ دیکھیں وقا کی سے کیا بنا تھا کی بنا تھا وکا یقینی سے کیا بنا تھا کی تو یہاں پہ کیا بنے گا لی لینا نا علام رومین کی ہم نے کیا کی کیا کینا تو یہ کیا لو لی توا آگے ذرا بھائی گوسے اتو لپیٹنا توا یتوی تو ، گا توا یتوی رما کتنا تو توایا توا توت یت یت یا تتوی تت یتو یہ وہی گرمی کی طرح تاوین تاو بہت آسان ہے رومین اتوی اتوی اتوی وہی چیزیں بس ساری چل رہی ہیں یہ نہ کہیں بڑی جلدی جا رہے ہیں بھائی یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں وہی تعلیت ہیں وہی سب کچھ ہے جو تعلیلات ادھر کی ہیں سب کچھ وہی تعلیلات اس میں بھی جاری ہونی ہے آپ نے تین پیٹرن یاد کرنے تھے بس تین پیٹرن یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے تین پیٹرن کون سے ہیں دا یدو والا دا یدو کا دا آ ماضی کا جو تھا یہ ناقص والا وہ پیٹرن آپ نے یاد کرنا ہے اور پھر کون سا آ جائے گا پھر آ جائے گا جی رضیہ یرزا والا رضیہ یرزا اور رما یارمی والا رما یارمی ان کے ماضی اور ٹھیک مط... ہے اسی کے مطابق آپ کوئی بھی اٹھا لیں دیکھیں میں نے کہا وجیا ہے یہ رضیہ والا ولی یہ بھی وہی چل رہا ہے ٹھیک ہے یوجا یہ یارزا والا پیٹرن آ گیا یرزا والا میں نے کہا تھا رضیہ یارزا ٹھیک ہے آپ نے کہتے یتوی میں نے کہتے ہیں یہ یرمی والا پیٹرن ہے یرمی والا کبیا کبیا یہ وہی رضیا والا پیٹرن ہے کبیا کبیا کو دیکھیں نا رضیا رضیا رزو کبیا کبیا کویتا کو اچھا یکوا یقوا وہی یرزا والا یکوا یکوا نا یقوا تکوا تکوانا یکوینا تکوا اب باب فال کی طرف آ جائیں یہ ارمہ یا باب فال آ مزید والے آ اس کا پیٹرن وہی ارما آخر میں کھڑی زبر آ گئی نا تو یہ کیا آ جائے گا ارما ارمیا ارم ارمت ارمتا ٹھیک ہے تو اس سے جو ہے وہ بنے گا ارما ارمیا ارمو ارمت ارمتا ارمینا ارمائتا تو ارمتوں تم نا ارمائی تو ارمینا تو تو ایسے ہی اس آخر میں تو ارما ارم لیکن بابے فال ہے تو اس کو یہ ماضی کا سیگا ہوگا لیکن اس کا پیٹرن تھوڑا سا وہی ہو جائے گا یغنی اگنا یغنی ٹھیک ہے تو یہ کیا آ جائے گا یغنی یغنیان نے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح یہ پیٹرن چلے گا چلیں اس کو میرے خام میں ابھی چھوڑ دیتے ہیں بس اتنا آپ یہ کم از کم اتنا اس کی گردانیں کرنی ہے آپ لوگوں نے تو اگنا یغنی سے جو باب افعال اور یہ ہیں اب آ جائیں یہ ناف کے سبق کی طرف ناف کے سبق کی طرف آ جائیں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھ لینا یغوی سے جو ہے نا یہ کون سفوا اس میں کہاں ہے لفیف میں کس جگہ پہ آیا ہے مغوی یون تو آئے گا نا مغوی مغوی سرفیں کبیریں کرنی ہے نا آپ لوگوں نے اسے تو میں نے کرائی ہے ہاں نا ہوا سے مغوی مرمیون یون یہ وزن پر اس کو لیکن دیکھ لیں کیونکہ دیکھیں ان میں عام دیکھنے سے پتا نہیں چلے گا دیکھنے سے پتا نہیں چلتا میں نے آپ کو پہلے کہا ہے لغت کے سے دیکھا کریں یخوی سے ہو سکتا ہے باب ناسارا سے بھی تو گا یا اگر ہو غ نہیں اچھا گو یا گواہ جو ہے نا ٹھیک ہے وہ تو وہ آئے گا غوا گواہ گواہ سے جو ہے نا توا بھی تی جیسا لیکن دیکھ لینا چاہیے اس کو نہ ویسے تو یہ آئے گا یہی بننا چاہیے اس میں سے لیکن اب نصرہ کی گردان اس طرح آتی نہیں ہے دیکھ لیں اس کو لغت میں دیکھ لیں آپ پھر ویسے میں غلط بتا دوں تو گوا یق ظاہر تو یہ لگ رہا ہے گوا یق لیکن ذرا بھائی ریبو والا